ہوں گی اور قیامت کے متعلق مشرقین پر زجر ہوگی سآل سآل پوچھتا ہے پوچھنے والا بے عذاب ان واقع, واقع ہونے والا ہے عذاب وہ کب آئے گا لِلْكَافِرِينَ کافروں کو جواب یہ ہے کہ لس لا ہے وہ چلنے والا نہیں ہے من اللہ ہے ظلم واقعہ جو عذاب ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا جو ظلم برجوں والے آسمان کا مالک ہے تو جلملا ایک تو وروح ملے چلتے ہیں فرشتے اور جبریل خاص کر ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوتی ہے سبر جمیلا آپ لہذا صبر کریں اور صبر ایسا جس میں شکوہ کوئی نہ ہو جمیلہ ان نہ ہو ذرا نہ ہو وہ سمجھتے ہیں کیا مت چلو دور ہے ہم سمجھتے ہیں قریب ہے جس دن ہو جائے گا آسمان کل ملے پگھلے ہوئے تانگے تانبے کی تل چھت کی طرح کل اور ہو جائیں گے پہاڑ ہوئی کپاس کی طرح کل یس البیمن حمیمن کوئی حال نہیں پوچھ سکے گا دوست دوسرے دوست دوس دوس دوس سے جو وہ ایک دوسرے سے دیکھ رہے ہوں گے دکھائے جائیں گے یود البجرے مو اس دن یہ مشرق چاہے گا کہ کسی طرح فضیہ دے دے اپنے اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹوں کو فضیا میں دے اپنی بیوی کو دے اپنے بھائی کو دے وفصیلت حصیل تو بھی اور اپنی ماں کو دے یا اپنے قبیلے کو دے جس کے ساتھ وہ ٹھکانا پکڑتا تھا منف اللہ جاری کائنات کو دو پھر کیاجات پا جائے گا نہیںم کی ہے اسے نجات مل جائے گی کل ہرگز نہیں وہ شولے والی آگ ہوگی نزاطو کھینچنے والی ہوگی کھال اس کی پھون کر تدھو من اط بروت بلائے گی اس کو جس نے بھی پیچ دی تھی اور اللہ کی کتاب کا مسئلہ نہیں مانا تھا بلکہ مال جمع کرنے میں لگا رہا تھا اس نے محفوظ کیا اپنے مال کو حل ہوا انسان واقعی بہت بڑا حریص ہے لالچی ہے جب اس کو پہنچتا ہے نا کوئی شر جزوا ہال دہائی مچاتا ہے جزا فضا کرتا ہے جب اس کو کوئی اچھا مال پہنچ جائے منوا دیتا اپنے باپ کو بھی کچھ نہیں المسلین بجر نمازی لوگوں کے یہ البتہ ہوتے ہیں سخی چونکہ ان کے اندر ایمان ہوتا ہے ہم اللہ صلات صلاحم دور اپنی نمازوں پہ ہمیش کرتے ہیں جن کے مالوں میں حق معلوم ہے سائل کا بھی معروم کا بھی وہ تصدیق کرتے ہیں یوم قیامت کی رب مشفقور اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہ جاتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ان عذاب رب غیر معاموں اللہ کے عذاب سے امن کوئی نہیں فلزین فروج آفول اور وہ لوگ اپنے شرموں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ اللہ ازوا جم و مامال کا البتہ اپنی عورتیں اور اپنی لونڈیوں کے متعلق پھر ان پر ملامت کوئی نہیں کا جو اس کے بغیر تلاش کرتا ہے عورتوں کا سانگا فولا قوم العاد ان کا لقب یہ ہے کہ یہ حد سے نکل گئے ہیں انسان نہیں ہے ولنظین امانات ہند اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں میں اور اپنے وعدوں میں پوری نگرانی کرتے ہیں وہ لوگ اپنی گواہی دینے کے معاملے میں بالکل قائم رہتے ہیں وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں جناطن مکرم ہو یہ بہشت میں بڑی تعظیم کے ساتھ ہوں گے وہ کیا ہو گیا کافروں کو ہو کے بالا کام ہوتے سامنے گندی حالت میں دورتے ہیں انل یمی والے شمال دائیں اور بائیں طرف سے سےاگند حالت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کیا تما رکھتا ہے ہر ان میں سے کہ داخل ہو جائے گا جنات نعیم میں ان خلق نہ ہو مما یا ان کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے جس کو جانتے بھی ہیں ربر مغار خدا کی قسم ہے جو مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے ہم اس پر قادر ہیں کہ تبدیل کر دیں اچھا ان میں سے کوئی دوسرا پیدا کر دیں وما نہ مصبوح ہم حاضر نہیں ہیں ہم سے کوئی آگے نہیں کر سکتا فضر ہم چھوڑ دوں ان کو یقوظ وہ گندا سوچ سوچتے رہیں اور کھیلتے رہے ہر تاکہ مل جائیں گے اس دن کو جس دن کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے